فلاسما پس مجھے قسم ہے ستاروں کی جگہوں کی وہ انہول قسم الم و نا اور بے شک ضرور یہ بڑی قسم ہے اگر تم جانو کائنات اس قدر وسیع ہے کہ اب جدید جو سائنسی تحقیق ہے اس کے مطابق سائنسدان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ 96% سکس پرسینٹ فیصد کائنات کے بارے میں سائنسدانوں کو کوئی معلومات نہیں ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو کچھ معلوم ہے وہ چار فیصد ہے ہو سکتا ہے ایک دو سو سالوں کے بعد وہ تحقیق کر کے کہیں کہ ہمیں جو معلوم ہے کائنات تو بہت بڑی ہے جو ہمیں معلوم ہے وہ ایک فیصد ہے تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کم از کم اتنا تو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ اتنی ترقی کے بعد جو کچھ ہم نے کائنات کا جانا ہے وہ تقریباً چار فیصد سے بھی کم ہے ان نہ قرآن کریم بے شک یہ ضرور عزت والا قرآن ہے فی کتاب مکنون لوہے محفوظ میں ہے لا یمس متحرونا اس آیت کے دو معنی ہیں اور دونوں معنی حق ہیں ایک معنی تو یہ ہے اس قرآن کے معنی اور اس قرآن کے نور کو وہی لوگ چھوتے ہیں جن کے دل پاک اور سترے ہیں لا یمس المتا یعنی جو پاکیزہ لوگ ہیں وہی قرآن کے نور سے مستفید ہوتے ہیں بارش تو برستی ہے لیکن جو زمین زرخیزی کے قابل ہے وہیں پیداوار اگتی ہے اور جن کے دل مردہ ہو چکے وہ قرآن کے نور سے فیض نہیں پاتے اور دوسرے معنی جو صحیح احادیث میں موجود ہیں وہ یہ ہے کہ بے وضو قرآن پاک کو ہاتھ لگانا منع ہے نہ قرآن کو بے وضو چھو سکتے ہیں نہ ہی قرآن کے ترجمے کو بے وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں اسی لیے جب اخبار کا مطالعہ کیا جائے تو اخبار میں جس مقام پر قرآن کی آیت لکھی ہو یا اس کا ترجمہ لکھا ہو تو اس جگہ پر نہ تو بے وضو ہاتھ لگائیں نہ اس کے پیچھے ہاتھ لگائیں تو دوسری طرف پیچھے اس کاغذ کے ہاتھ نہیں لگا سکتے بے وضو کا یہ معاملہ ہے اور جس پر غسل فرض ہو یا وہ عورت کہ جو ان ایام میں ہو جس میں نماز پڑھنا منع ہے تو ان ایام میں اور جس پر غسل فرض ہو اسے قرآن کا چھونا بھی منع ہے اور زبان سے پڑھنا بھی منع ہے یہ تمام باتیں صحیح احادیث میں موجود ہیں تنزیل من رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے الْحَدِيثِ أَنْتُمْ نونا تو کیا اس بات میں تم سستی کرتے ہو اور نہیں مانتے کس بات کی وجہ سے تم سستی کرتے ہو جب اللہ رب العالمین کی یہ قدرتیں ہیں جنت کا ذکر تم سن چکے جہنم کا ذکر سن چکے پھر تم جنت کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے وہ تاجا آلونا رسق نکم تو اور تم نے اپنا حصہ یہ لے لیا ہے کہ تم جھٹلاتے ہو اب جو شخص اللہ کی قدرتوں کو تسلیم نہیں کرتا اس سے فرمایا جا رہا ہے اگر تم بہت طاقت رکھتے ہو تو بتاؤ لا بالا جب روح گلے میں آ جاتی ہے وہ ان تم شین تن اس وقت تم مرنے والے کو بے بسی کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہو بڑی سے بڑا اسپتال ہو بڑے سے بڑے ڈاکٹر ہوں اس وقت وہ آئی ایم سوری کر کے اللہ کی مرضی کہہ کر وہ خاموش ہو جاتے ہیں کیا کوئی کسی کو مرنے سے بچا سکتا ہے وہ نو اقرب اور ہم اس مرنے والے سے تمہارے مقابلے میں زیادہ قریب ہوتے ہیں ہاں لیکن تمہیں سوجتا نہیں ہے فل ان کن تم غیر مدی تو کیوں نہ ہوا اگر تمہیں بدلہ ملنا نہیں مرنے کے بعد اٹھ کر ترجن ان کن تم کہ اسے لوٹا لیتے اس روح کو لوٹا لاتے ان کن تم اگر تم سچے ہو بس اگر تم بے بس نہیں ہو تم میں کوئی طاقت ہے تم رب سے مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہو یا اللہ کے عذاب سے بچنے کی طاقت رکھتے ہو تو صرف اپنی طاقت کو اس طرح آزما کر دیکھ لو ترجنہ اس روح کو لوٹا دو مرنے والے کو موت سے بچا کے دکھاؤ انکن تم صادقین اگر تم سچے ہو موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ چاہے کتنا ہی بڑا سائنسدان ہو وہ بارش کے بارے میں یہ کہے گا کہ نہیں جناب یہ تو بخارات بنتے ہیں اور اس سے بادل بنتے ہیں اور یہ تو خود باخود گر جاتی ہے بارش اور جناب یہ ہواؤں کا نظام تو یہ ٹیمپریچر کے فرق سے ہوتا ہے اور جناب میٹھا پانی اوپر سے اس لیے آتا ہے کہ نمکین جو چیز ہے وہ بھاری ہے وہ نیچے رہ جاتی ہے اور پانی ہی بخارات بن کر اوپر جاتا ہے اس طرح کی وہ باتیں ان تمام معاملات میں وہ تعبیلات پیش کر دے گا لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا ساری دنیا میں ایک بات پر سب متفق ہیں کہ کوئی ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا ہر ایک کو فنا ہے ہر انسان کو موت ضرور آنی ہے اور پھر چاہے کتنا ہی اچھے سے اچھا علاج کیا جائے چاہے کتنی ہی مشینیں لگا دی جائیں چاہے وینٹیلیٹر پر مصنوعی سانس دیا جائے لیکن کئی لوگ وینٹیلیٹر پر بھی موت کی تصدیق کرنی پڑتی ہے مصنوعی سانس دینے کے باوجود بھی ایک وقت وہ آتا ہے کہ مشین اس کی موت کی تصدیق کر دیتی ہے تو موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو انسان کی بے بسی سمجھنے کے لیے کافی ہے اب مرنے والوں کے تین گروہ ہیں ایک تو وہ ہے جس نے ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے میں گزاری ف ان کا نمین المقینا بس بہرحال اگر مرنے والا اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہے فرو ہوں و تو موت کے وقت اس کو راہتے ہیں اور لذتیں ہیں جنتی پھول اور جنت کا وہ دیدار کرے گا وہ جنت نویم اور جنت نویم نعمتوں والے باغات کے لطف ہیں اور اس کی روح ان نظاروں میں ایسے نکلے گی کہ اسے موت کی تکلیف کا ذرہ برابر احساس نہیں ہوگا یہ کون لوگ ہوں گے کہ وہ لوگ ہوں گے کہ انہوں نے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لی اور پھر توبہ پر انہیں موت آئی جب انسان گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لے اور پھر یہ عزم کر لے کہ اب میں کبھی گنا نہیں کروں گا پھر وہ گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے اور اس عالم میں اسے موت آ جائے تو اس کے نامائے اعمال میں کوئی گنا نہیں ہوگا کمل گنا سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے اللہ یہی وہ لوگ ہیں قرآن فرماتا ہے کہ اللہ تعالی ان کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے گا یہاں پر ایک ضروری مسئلہ سمات کر لیں کہ جب ہم یہ باتیں سنتے ہیں تو جوش پیدا ہوتا ہے آنکھوں سے بسا اوقات آنسو آ جاتے ہیں رات کی تنہائیوں میں رو رو کر سچی پکی توبہ کرتے ہیں عظم کرتے ہیں پختہ نیت کرتے ہیں اب کبھی گناہ نہیں کریں گے لیکن کچھ عرصے کے بعد انسان کا دل بدلتا رہتا ہے نفس و شیتان کے حملے ہوتے ہیں ماحول دوست وہ اسے گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کے دل پر جو خوف خدا کا غلبہ تھا جب وہ توبہ کر رہا تھا تو اس وقت تو بڑا غلبہ تھا اس وقت تو اس کی نیت ہی نہیں تھی کہ آئندہ کبھی گناہ کروں گا مگر پھر بعد میں شیطان نے بہکا دیا وہ پھر گناہوں میں پڑ گیا پھر چند دنوں کے بعد وہ قرآن و حدیث کے نور کو حاصل کرتا ہے اور کسی محفل میں آتا ہے اس کا دل ہل جاتا ہے اب خوف خدا سے وہ رونے لگتا ہے اب توبہ کرنے لگتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے دیکھ پہلے تو نے توبہ کی تھی سچی پکی توبہ کی تھی خوب رویا تھا خوب اللہ کو راضی کرنے کے لیے دعائیں مانگی تھیں اور یہ تو نے پکا ارادہ کیا تھا کہ اب کبھی گناہ نہیں کروں گا لیکن پھر چند دنوں کے بعد تو گناہوں میں پڑ گیا یہ تو ایسا لگتا ہے کہ تو مزاق کر رہا ہے اس طرح کر کے شیطان اسے توبہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ بات یاد رکھیں شیطان کا بہت ہی خطرناک وار ہے اس وقت شیطان کو یہ جواب دے کہ دیکھ جب میں نے توبہ پہلے کی تھی یا اب میں توبہ کرنے لگا ہوں میری نیت یہ نہیں کہ اب میں دوبارہ گنا کروں گا اب تو میں نے پختہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ اللہ میں گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کروں گا لیکن میری توبہ کے بعد اگر تو میرے پیچھے لگا رہا اور تو نے مجھے گناہ کروا دیے تب بھی یہ توبہ ضائع نہ جائے گی کہ جو میرے پچھلے گنا تھے وہ تو معاف ہو گئے اب میرے نام اعمال میں وہی وہ گنا ہوگا جو تو مجھے کروائے گا اور ہو سکتا ہے کہ یہ سچی پکی توبہ ایسی مقبول ہو جائے کہ آئندہ تو مجھے گناہوں میں مبتلا کروا ہی نہ سکے کیونکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ بار بار کی جائے نہ جانے کون سا لمحہ ہو مقبولیت کا ہو اور توبہ پر استقامت مل جائے پھر اس سے تیسرا جملہ یہ کہے کہ شیطان مردود توبہ کرنا میرا کام ہے میں رو رہا ہوں سچی پکی توبہ کر رہا ہوں اس وقت میری یہ نیت ہے کہ اب کبھی گناہ نہیں کروں گا تو رب العالمین کرم فرمائے گا توبہ کرنا میرا کام ہے استقامت وہ عطا فرمائے گا اور امام غزالی علیہ رحمان یہ بھی فرماتے ہیں کہ شیطان کو یہ کہو کہ مردود کہیں ایسا تو نہیں کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہو اس لیے تو مجھے توبہ سے روک رہا ہے کہ میں توبہ کروں اور پھر گناہ کی نوبت ہی نہ آئے تو مجھے بہکا ہی نہ سکے اور توبہ کی حالت میں دنیا سے چلا جاؤں تو بلا حساب و کتاب جنت میں جاؤں گا پھر اگر شیطان بہکا دے اور گنا کروا دے پھر جب ہوش میں آئے پھر توبہ کرے امام غزالیہلیہ رحمٰ لکھتے ہیں کہ ایک شخص ایک گناہ کے لیے اس نے توبہ کی پھر چند دنوں تک توبہ پر استقامت ملی پھر شیطان نے اس سے وہ گناہ کروا دیا پھر وہ رویا پھر توبہ کی پھر چند دنوں تک اسے استقامت ملی لیکن پہلے سمجھیے تین دن ملی ہوگی تو اب سات دن مل گئی لیکن پھر شیطان نے بہ دیا پھر اس نے توبہ کی اب چند دن اور زیادہ استقامت مل گئی اس طرح امام غزالی علیہ رحمٰ فرماتے ہیں سو مرتبہ اس نے توبہ کی اور سویں مرتبہ اس نے توبہ کی تو اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ ایسی مقبول ہوئی ہمیشہ کے لیے اللہ تعالی نے اسے شیطان سے محفوظ کر دیا تو توبہ کرنے سے کبھی سستی نہیں کرنی چاہیے مگر یہ ضروری ہے کہ جب توبہ کریں اس وقت یہ پکا ارادہ ہو کہ اب گنا نہیں کروں گا یہ نہیں کہ فجر کی نماز قضا ہو گئی توبہ توبہ استغفر اللہ نؤزب باللہ مظالب اور پھر دل میں یہ ہو کہ فجر کی نماز کل بھی تو قضا ہی کرنی ہے فلم دیکھنے کے بعد توبہ توبہ کرے اور دل میں نیت ہو کہ ابھی دو گھنٹے کے بعد جو فلم آئے گی وہ بھی دیکھنی ہے تو یہ توبہ قبول نہیں ہوتا خوف الہی کا غلبہ ہو اور یہ عزم ہو کہ اب گناہ نہیں کروں گا پھر وہ بچنے کی کوشش کرے لیکن شیطان بہ دے تو پھر توبہ کرے اس طرح وہ کوشش کرتا رہے نفس و شیطان سے مقابلہ کرتا رہے اللہ رب العالمین اس پر کرم فرما دے گا اور ایک وقت وہ آئے گا کہ نفس و شیطان مغلوب ہو جائیں گے اور یہ غالب آ جائے گا وہ اما ان کانم من اصحابل یمین اور بہرحال اگر مرنے والا دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے فسلام القم ان اصحابل یمین تو تجھے سلامتی ہے دائیں ہاتھ والوں کی طرف سے یا اے دائیں ہاتھ والوں تمہیں رب کی طرف سے سلامتی عطا کی جاتی ہے وہ اماں اور بہرحال ان کا نمین المکذبین وہ مرنے والا جھٹلانے والا گمراہ ہے گناہگار ہے گناہوں کی وجہ سے ایمان برباد ہو گیا اللہ ناراض ہے فنوز الم بن تو اس کی روح جب نکالی جائے گی تو اس قدر اسے تکلیف ہوگی کہ اگر فرشتے کے اس کے ایک ایک ذرے پر اور جسم کے ایک ایک پر وہ قابو نہ رکھیں تو یہ چیخو پکار کرتے ہوئے جنگلوں میں بھاگ جائے فنوزن حمیم اس کی مہمان نوازی کھولتے ہوئے گرم پانی سے ہوگی وہ تسلیتین اور بھڑکتی آگ میں دھسانا داخل کرنا ہے ان نہ شک ال یقین بے شک یہ ضرور حقل یقین ہے بالکل یقینی اور سچی بات ہے تین گروہ میں لوگ تقسیم ہوں گے اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے اب تینوں میں سے جس کیٹیگری میں تمہیں شامل ہونا ہے ویسے اعمال اختیار کرو بس میں اب بھی پس تم اپنے رب کے عظیم نام کی پاکی بیان کرو سورہ واقعہ مکمل ہوئی ایمال کو مولا ہمیں اس سورہ مبارکہ کی ساری برکتیں عطا فرما اے کریم پروردگار ہمیں سابق مقرب بندوں میں شامل فرما ایمال کو مولا ہمیں نفس و شیطان کے ہر وار سے محفوظ فرما اے مالک و مولا ہم تیری بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرتے ہیں اس قلیل بے وفا فانی غرض اور مطلب کی دنیا کی حقیقت سمجھتے ہوئے اے مالک و مولا ہم توبہ کرتے ہیں یقیناً ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے چاہے کتنے ہی مزے اڑا لیں موت ساری لذتوں کو ختم کر دے گی ہمارے ناز اٹھانے والے ہمیں کندھوں پر اٹھا کر منو مٹی تلے دا دیں گے اے مالک کو مولا آج ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ ہم گناہوں سے نفرت کرتے ہوئے یہ عزم کرتے ہیں یہ ارادہ کرتے ہیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے اے مالک کو مولا تو ہمیں استقامت دے دے تو نفس و شیتان کے وار سے بچا دے تو ہمیں نفس و شیطان کے وار سے محفوظ رکھ اے مالک کو مولا ہمیں توبہ پر استقامت دے دے یا اللہ ہر وقت تیرے خوف سے ہمارا دل لڑستا رہے ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے گھن دے دے گناہ کرنا ہمارے لیے مشکل کر دے نیکی کرنا ہمارے لیے آسان کر دے نیکیوں میں سکون دے لذت دے نیکیوں سے پیار دے دے اے مالک کو مولا تو کرم کر دے ہمیشہ کے لیے ہمیں نیک اور پرہیزگار بنا دے اور ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما جنت الفردوس میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہم سب کو عطا فرما صلاح تعالیٰ آخر ونور محمد اجمعین